ہاں جی تیسری فصل ہماری چڑھ رہی ہے پہلی فصل میں ہم نے شیر کی تاریخ پڑھی تھی دوسری فصل میں تفاہیل پڑے تھے اور تیسری فصل میں کیا ہیں اجزاء یہ شروع سے لے کے کسی کو یاد ہے ساری اے ساتھ ساتھ دہرائی بھی ہونی چاہیے نا آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ نہیں شعر کی ہم نے تعریف پڑی تھی کلام یق صد و بل وزن لفظ کلام بول کے بیمانے کو خارج کر دیا اور یقصد صدو وزن کو جس سے وزن مقصود نہ ہو وزن پیدا ہو گیا ہو یا بے وزن ہو وہ بھی خارج ہو گیا اور تخفیہ سے غیر مقفع کلام نکال دی پھر اس نے بتایا تھا کہ اشعار سات ہوں اور ایک اول کے مطابق دس ہوں تو کتاب اس سے زیادہ ہوں تو پھر سیدھا ہوتا ہے فصل نمبر ایک ختم آگے آگے فصل نمبر دو فصل نمبر دو میں کیا تھا تف... کیا تھا لفاعین <test showing> تفعیل میں اس نے بتایا تھا کہ اسباب اوتاد اور قواصل یہ سارے کیا کہلاتے ہیں تفاعین اسباب اوتاد اور قواص پھر اس نے تعریفیں کی تھی کہ سبب اس کی دو قسمیں ہیں سبب خفیف اور سبب شقیل سبب خفیف کیا ہے ایک بار متحرک اس کے بعد ساکے اور سبب شقیل کیا ہے دونوں متحرک اس کے بعد کیا آتا ہے وطد وطد وطد کی بھی دو قسمیں ہیں مجموع اور مفروق وطد مجموع کیا ہے دو متحرکوں کے بعد ساکن اور وطد مفروق کیا ہے دو متحرکوں کے درمیان میں ساکن اس کے بعد ہے فاصلہ اس کے بعد کیا ہے فاصلے کی بھی دو قسمیں ہیں فاصلہ سقرا اور فاصلہ سکرا فاصلہ سکرا کیا ہے تین متحرکوں کے بعد ساکن اور فاصلہ قبرہ کیا ہے چار متحرکوں کے بادشاہ کے فاصلہ صبرہ جو ہے ایک صبیر اس کے بعد ایک صبیف سے مل کے بنتا ہے ایک صبیر اور فاصلہ قبرہ اے صبیل اور اس کے بعد بتدے مجموعہ صبیر اس کے بعد کے ساتھ فاصلہ کھبرا بن جاتا ہے یہ دوسری فصل پوری ہوگی فصل سالس اجزاء فصل سالس اجزاء. اجزاء اجزاء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اجزاء کی دو قسمیں ہیں ایک اصلیہ اور ایک فرگیہ ہو ایک اسلیہ اور ایک فرگیہ اجزائے اسلیہ وہ ہیں جن میں وطد پہلے ہو جن میں پہلے وطد والرحب. آئے اور اس کے بعد اسباب, اسباب ہو پہلے اسباب وطد, اسباب اسباب وطد اور اس کے بعد اسباب ہوں ٹھیک ہے اور اجزاء اصلیہ کتنے ہیں چار ایک خماسی ایک اور تین سباڑی ایک خماسی اور تین سباڑی خماسی کون سا ہے فرو الیک فروغ میں فروح کیا ہے وطد مجموع فروح وتد اور سبب خبیب سبب کبیب وطد مجموعہ اور سب خبیب کا مجموعہ بن گیا یہ پہلا خماسی جز خماسی اچھا اس باقی تین تھے صبائی صبع باقی تین تھے مفاعل ایک ہے تیسرا مفاعل مفاعل مفا کیا ہے وطد مجموعہ وطد مجموع اور ای یہ کے سب اور لون یہ بھی سبب خفیر اور تیسرا کیا تھا الاطن اس میں مفا کیا ہو گیا وزد بجمو اور الا صفیر اور دون صبیر اور فاڑی لاتن لاتن فاع لات فاعلی وزد مصروف اور دونوں صبے ٹھیک ہے اب ان میں سے ہر ایک کی فرا یہ تھے چار اصلی چار اسلیم فرا میں کیا ہوتا ہے کہ سبب مقدم ہوتا ہے وطد سے سبب مقدم ہوتا ہے سے فرول کی فرا کیا ہے فاحل فرون کی فرا فاعلن فاہل. فا کیا ہے سبب کفیف سبب قفیف. اور یہ کیا ہے مجموعہ مجموع. مجموع دوسرا کیا تھا مفعل مفاعلن مفاعل اس کا کیا فرا نکالیں گے مستفعلن اور دوسری مستفعلن اور مجمولہ مجموع مجموع فا فا مجموع مجموع جی یہ زبر کی جگہ اپنا حرکت کی جگہ حرکت اور سکون کی جگہ سکون ہو تو وزن ہے یہ وہ علم مصب کی طرح وزن نہیں کرنا اس کا ٹھیک ہے اس لیے آپ کو پریشانی ہوتی ہے اچھا تیسرا کیا تھا مفا علاطن مفا اس کی فرح کیا آتی ہے متفاعلن خا ہاں جی اس میں کیا ہے متا یعنی آگے مجموع. مجموع. مجموع. مجموع. آخری کیا ہے فاح لات فاحی لات اس کی فرح کیا ہے مفرو لاتو تو نہ نہیں کرنا مفرو لاتو اور دوسری کیا ہے مفرول میں کیا ہے مفب اور مصطفی مستب اور भी भी भी भी भी खफीव खफीव और दे बचादे दी नुन। दी नुन। क्या है लो जी, इतना सबक पढ़ा था अब आगे पढ़े बनेगी आगे سرمواحيلون وکلن دمتن کنتاسی علی ثم ينقل بلا فاعیلہ وک ربما استعمله بعض اس کی ایک ہی فرا ایک فرا ہے محمل جس پر عرب نے کچھ بھی نظم نہیں بنائی وہ کیا ہے فا کا سو خفیف کو مقدم کیا ہے ودد پر بن گیا تن مفا تن مفا پھر اس کو منتقل کیا فا کا کی طرف اور وہاں بس اوقات کہتا ہے کہ استعمال ہوبہ المبلدین اللہ بعض جو نو بارد ہیں متاخر شعراء وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس میں کہتے ہیں مولد اجمی آدمی ہو اور اس کی عرب میں پرورش ہوئی ہو پرورش عرب میں ہوئی ہو لیکن مندہ کیا ہو اجمی یا پھر لفظ اجمی ہو لفظ اجمی ہو اور وہ کلام عرب میں مستعمل ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں مولد آگے سمیت حاضر ہو یہ اجزا کا نام ہے اجزاء کو ارکان اوزان افاعیل اور تفاعیل کہتے ہیں کتنے نام ہو گئے پانچ ہادل اجزاؤ ان اجزا کا نام رکھا گیا ہے الرکانہ ولسل ویلا و تفاعیلا ارکان انصلا اوزان افاعیل اور تفعیل ٹھیک ہے یہ اجزاء کا نام ہے وسمیت اعروفہ احروف تقتی تقتی اور ان کے احرف کا نام ہے احروف تقتی ان کے حروف کو کیا کہتے ہیں حروف تقتیب وقد جمعروحا بقول اور تحقیق انہوں نے جمع کیا ہے اپنے اس قول میں لامہ عط لماعت سیوفنا اس جملے میں انہوں نے اس کو جمع کر دیا ہے وقدیتلقلت المروضیون تفعیل الطقیبی ملطیان بالسلہ الموازنہ لزالِ کا تقتیب اور کبھی کبھار عروضی جو ہیں علم عروض والے وہ تفعیل کا لفظ تختی پر بھی بولتے ہیں اس کی مثالیں ساتھ بیان کرنے کے ساتھ جو کہ اس تختی کے موازن ہوں تو اس کو بھی وہ تقریب تفقیر کا لفظ تختی پر بول دیتے ہیں جب وہ مثالیں ساتھ ہوں اس طرح کہ ان کا یہ کہنا ہے ستی رقل اما مَا كُنْتَ وتی وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ ملم تو ذبے دی ملم تفعیلہ تفعیلہ اب اس نے اس کو توڑ توڑ کے لکھا یہ اس کو بلیک بورڈ پہ سمجھا ये एक विषय है शतुता जाएगा अब ये देखें ساتھ لاخان یہاں تک نہیں کرتے ٹھیک میں آتا ہے اس کو نفل بناتے ہیں نا کالی کیا آتا اہان یہ دو ای یا اشماں یہ نیم کو ام کی نیم کو آگے ملا دی اب یہ دیکھیں یہ بدن آتا ہے فلو جی. دو ہر متعلق کے بعد ایک, ایک دو اور دی جی دن دن دن ایک متعلق میں بدل کس کا گیا فون کا اور لکن ل इसके मतलब किसका आएगा किसका आएगा ठीक है ई या ٹھیک ہے फुरू टू कौन लोन फुरू लोन मिम्मा फुरू और कौन लोन केवलन पर फुरूरल फुरूरल मफारिदम और आगे ता जाहिलन ता बाप बाहर निकालो सरन ता जा मफारन اس کا واحد واحد چلو اگے دیکھے اس کو ہم نے اللہ کرنا ہے یک ठीक थी। है ये क्या बन जाएगा बिल ये मान गया हाँ जी वह भी साथ है ना ठीक है قابل یہ کیا بن گیا اس باری یہ کیا بن گیا ت نون مل مان لم سو کو समझ नहीं आ रही क्या है तो तो ना اخبار یہ دیکھے نا یہ زبر نیم کی زبر مفاق باغ متحرک ہے ساز متحرک ہے ٹھیک ہے نام ساکن ہے تو یہ نام علی علی اس کی جگہ ساکین آ وہ نہیں پڑھا گے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا لکھنے میں آئے گا وہ ہم اس کو جب دوڑ کے تو یوں لکھ دیں گے یوں اس طرح لکھ لیں جب آپ اس کی تبدیل کرنے لگیں گے تو پھر لکھ کے بغیر لکھیں گے اس ٹھیک ہے یہ لام کا ہو گیا نون ساکن ہے تو وہ ساکن آ ٹھیک ہے اور لام کرے ساکن یہ کیا ہو گیا لون فون فرو لون تو ضبطی یہ کیا آ جائے گا हाँ मुश्दत है ना ये होगा यू यू लिखा जाएगा यह दाल نیچے جو کڑی زبر ہے اس کو کہتے ہیں بیت کی کپتی اب یہ آپ کو اس فروٹ کی وضاحت کرنے لگا کہتا ہے ٹائم کتنا ہو گیا اوپر ہو گئے چلو بعد میں پڑھ لیں گے اس کا مختصر یہ ہے کہ ہم جو نفت زبان سے ادا کریں گے اس کو ہم نے دیکھنا ہے ہاں لطف کا استریاد ہوگا بس باقی کل انشاءاللہ اس کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں